السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغرب امید کرتا ہوں کہ میری آواز آپ بھائیوں کی سماعت سے ٹکرا رہی ہوگی اور دونوں روم میں موجود آپ تمام اسلامی بھائی اور بہنیں خیر خیریت سے ہوں گی خوش و خرم ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ہم سب کو نصیب فرمائے آمین اللہ آمین تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مطالعہ حسب معمول دس قرآن ہوگا تمام بھائی توجہ سے جو ہے وہ دس قرآن سماعت فرمائیں اور اس سے پہلے جتنے بھی اس وقت اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں آپ تمام بھائی جو ہیں وہ ڈیلیکس پر بھی اپنی آئی ڈی بنائے کیونکہ یہاں ابھی چھبیس بھائی ہیں لیکن بیڈکس پر ابھی غالباً نو دس کے آس پاس اسلامی بائی ہیں تو آپ لوگ اپنا نک جو ہے وہاں پر بھی لازمی بنائیں اور دوران درس قرآن ہی آپ اپنی ترکیب وہاں پر بنائیں انشاءاللہ مشہور ہوں گے ہم آپ کے اللہ رب العزت ہمیں ہمیں دین کے معاملات میں تعاون کرنے کی عطا فرمائے عام الحمدللہ رب المین والسلام على سید أما بعد فأعوذ بالله من بسم الله الرحمن والسلام يا رسول اللہ علی حبی یا حبیب اللہ وسلم و علیکہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحذين الجودي والكرام واله وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا حبيبي يا قبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ سورہ قحف شریف ستارہ آیت نمبر پینتالیس سے ہم نے درس قرآن کا آغاز کرنا ہے میرا پاک پروردگار دیکار جلد جلدا ارشاد فرما رہا ہے من كل شيء مقدر ترجمہ کنز الامان اور ان کے سامنے زندگانی دنیا کی کہاوت بیان کرو جیسے ایک پانی ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گنا ہو کر نکلا کہ سوکھی گاس ہو گیا جسے ہوائیں اڑائیں اور اللہ ہر چیز پر قابو والا ہے اس سالت مقدسہ میں اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ ان کے سامنے ان کے سامنے یعنی اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے زندگانی دنیا کی کہاوت بیان کریں کہ اس کی حالت ایسی ہے یعنی لوگوں کے سامنے حالت بیان کریں کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایسی ہے اور پھر اللہ نے کیا مثال دی کہ جیسے ایک پانی ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین کا سدزہ گنا ہو کر نکلا یعنی زمین تر و تازہ ہوئی پھر قریب ہی ایسا ہوا کہ کےس بہا حشیمن تذریا سوکی گاس ہو گیا جسے ہوائیں اڑائیں یعنی پرا گندا کرنے سکھا دیں فرمایا اور اللہ ہر چیز پر قابو والا ہے یعنی پیدا کرنے پر بھی اور فنا کرنے پر بھی اس آئس میں دنیا کی تر تازگی اور شادمانی اور اس کے فنا و حالات ہونے کی سبزے سے تمثیل فرمائی گئی کہ جس طرح سبزہ شاداب ہو کر فنا ہو جاتا ہے اور اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا یہی حال دنیا کی حیات بے اعتبار کی ہے اس پر مغرور و شاہدہ ہونا عقل کا کام نہیں ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن امر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام نایا اور اس کو بقدر ضرورت رزق دیا گیا اور اللہ نے جو کچھ اس کو دیا اس میں اس کو پانے کر دیا تو وہ شخص کامیاب ہو گیا اللہ اکبر کبیلہ تو یہاں پر دنیا سے متعلق اس کی حقیقت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے میرا رمبیر ارشاد فرما رہا ہے آئٹ نمبر المال والبنون زینت الحیات دنیا ول باقیا تو خیرن عندا ربی کا ثباب مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگار ہیں اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر اور وہ امید میں سب سے بلی ارشاد فرمایا گیا کہ مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگار ہیں یعنی راہ قبر و آخرت کے لیے توشا نہیں حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی اعلیٰ وضح ارشاد فرماتے ہیں کہ مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہیں اور صالحہ آخرت کی اور اللہ کا اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے اللہ اکبر قبیرہ فرمایا گیا کہ باقی رہنے والی اچھی باتیں یعنی باقیات صالحات سے اعمال آماز خیر مراد ہیں جن کے ثمر انسان کے لیے باقی رہتے ہیں جیسے کہ پنچگانہ نمازیں سسری تحمید حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی آگ سال کی کثرت کا حکم فرمایا صحابہ نے عرض کی کہ وہ کیا ہیں تو فرمایا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا ولہ الا باللہ پڑنا یعنی ان اذکار کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی بے ثباتی کا ذکر پچھلی آیت میں فرمایا ہے اور اس آیت میں ذکر سے متعلق ارشاد فرما دیا ہے سبحان اللہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھے ہوئے تھے آپ نے اس درخت پر اپنی لاٹھی ماری تو اس کے پتے جھڑنے لگے فرمایا الحمد سبحان اللہ اور اللہ اکبر پڑھنے سے بندے کے گناہ اس طرح جڑنے لگتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جڑ رہے ہیں تو سبحان اللہ اللہ اکبر اور الحمد اور دوسری حدیث میں اپ نے سنا لا الہ الا اللہ ان کلمات کا ذکر کثرت کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے اللہ تعالی توفیقِ رفیق عطا فرمائے آمین ایت نمبر 47 ہے و یوم نسیّر الجبال و ترى الارض بادئة وحشرناهم فلم نغادرنهم احد اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے اور ہم انہیں اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا عفائیت مقدسہ میں درشاد فرمایا گیا ہے کہ جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے یعنی اپنی جگہ سے اکھڑ کر ابر کی طرح روانہ ہوں گے یعنی بادلوں کی طرح اڑنے لگ جائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے کہ نہ اس پر کوئی پہاڑ ہوگا نہ زمین پر کوئی عمارت ہوگی اور نہ ہی کوئی درس ہوگا نہ ہی کوئی درخت ہوگا اللہ اکبر فرمایا اور ہم انہیں اٹھائیں گے انہیں قبروں سے اور موقع کے حساب میں حاضر کریں گے تو فرمایا کہ ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے اللہ اکبر اللہ, اللہ اللہ تبارک و مطالعہ اگر عدل فرمائے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں کون جو ہے ہم جیسا گناگار جو اللہ کے عزل کی وجہ سے جنت میں جائے ہم تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے ورنہ اعمال ظاہر ہے کہ ایسے نہیں اللہ اعمال صالح کی توفیق دے اور اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ توفیق رفیق عطا فرمائے تو فرمایا گیا زمین کو بھی صاف اللہ تعالی فرما دے گا یعنی زمین پر بنی ہوئی کوئی عمارت باقی نہیں رہے گی نہ پہاڑ رہیں گے نہ درخت نہ ہی اس میں کوئی اونچی اور نیچی چیز جو ہے وہ رہے گی بالکل جو ہے وہ ایک جیسی ہموار زمین جو ہے وہ ہو جائے گی پھر سب لوگ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے کیونکہ زمین کا چہرہ پہاڑوں سمندروں اور دریاؤں سے مستور تھا بس جب اللہ تبارک کا تعالی نے پہاڑوں اور دریاؤں کو فنا کر دیا تو زمین کے جو حصے ان سے چھپے ہوئے تھے وہ ظاہر ہو گئے اور اس طرح زمین صاف میدان ہو گئی اور پھر صاف میدان ہو جائے گی اللہ نے فرمایا کہ ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر کسی کو نہیں چھوڑیں گے تو معنی یہ ہے کہ سب لوگوں کو حساب کے لیے جمع کریں گے اور اس دن اولین اور آخرین میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے آئس نمبر اڑتالیس ہے كَمَا خَلقْنَاكُمْ أَوَّلَ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنَّ لَكُمْ مَوْعِدًا اور سب تمہارے رب کے حضور پرا باندے پیش ہوں گے بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہر گیز تمہارے لیے کوئی واضح کا وقت نہ رکھیں گے اس آیت مقدسہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اور سب تمہارے رب کے حضور پرہ باندے کھڑے ہوں گے اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ہر امت کی جماعت کی کتاریں علیحدہ علیحدہ اللہ تبارکہ وطالعہ ان کے سامنے حاضر ہوں گی اور اللہ تعالی ان سے فرمائے گا کہ بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا یعنی زندہ بڑھنا اور بڑہنا پا بے زر و مال کوئی مال و دولت ظاہر ہے اس وقت ہاتھ نہیں ہوں گے نہ ہی لوگوں کے ہاتھوں میں ڈالر ہوں گے نہ روپیہ ہوگا نہ ہی جو ہے کوئی اور کرنسی ہوگی صرف اور صرف اعمال لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہوں گے تو فرمایا تمہارا گمان تھا کہ ہم ہر گز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہ رکھیں گے اس سے مراد کیا ہے یعنی جو وعدہ کہ رب نے زبان انبیاء پر فرمایا تھا یہ ان سے فرمایا جائے گا جو لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور قیامت قائم ہونے کے منکر تھے ان لوگوں کو اللہ تبارک وطالعہ یہ ارشاد فرمائے گا کہ بتاؤ جو ہے وہ مطلب تم تو کہتے تھے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیسے زندہ فرمائے گا تو اب تمہیں جب زندگی ہم نے عطا فرما دی تو بتاؤ اب تمہارا کیا خیال ہے یاد رکھیے کہ علامہ قرطبی علیہ رحما لکھتے ہیں کہ جب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا اور ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو وہ سب ایک حالت پر نہیں ہوں گے اور نہ ان کا مواقف اور مقام ایک ہوگا اور ان کے کئی مواقف اور احوال ہوں گے اسی وجہ سے ان کے متعلق احادیث مختلف ہیں اور ان کے احوال کیا ہیں یعنی جس وقت ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا جس وقت ان کو حساب کی جگہ لے جایا جائے گا جس وقت ان سے حساب لیا جائے گا جس وقت ان کو دار الجزا کی طرف لے جایا جائے گا جس مقام پر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھہرایا جائے گا تو جس وقت ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اس وقت ان کے حواس کامل ہوں گے اعضاء کامل ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس میں کہ جس دن اللہ کو اللہ تعالی جمع فرمائے گا ان کو یوں محسوس ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں دن کا ایک گھنٹا رہے ہوں وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اللہ اکبر اور جب انہیں حساب کی جگہ لے جایا جائے گا اس سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ اصافات میں کہ ظالموں کو جمع کرو اور ان کی ازواج کو اور ان کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا پس ان کو دوزق کا راستہ دکھاؤ اور ان کو ٹھہراؤ ان سے سوال کیے جائیں گے اور تیسرا حال وہ ہے کہ جب ان سے حساب لیا جائے گا اور اس سے متعلق بھی قرآن فرماتا ہے سورا کی آیت نمبر 49 ہے کہ وہ کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے جس نے اتنا کسی چھوٹے گنا کو چھوڑا نہ بڑے گناہ کو مگر اس کا احاطہ کر لیا اللہ اکبر کبیرہ اور جب ان کو جہنم میں لے جایا جائے, جائے گا تو سورہ بنی اسرائیل کا درس ابھی آپ نے سنا سے پہلے سنا جس کی آیت نمبر ستانوے میں فرمایا گیا ہے کہ ہم ان کو قیامت کے دن چہروں کے بل اٹھائیں گے اس حال میں کے وہ اندے گنگے اور بہرے ہوں گے اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہوگا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اور یاد رکھیے قیامت کے دن برہنا حشر ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تم ہمارے پاس اسی حالت میں آ گئے ہو جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا بخاری شریف کی عزیز پیش کر رہا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ سبی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ ننگے پیر ننگ بدن اور غیر مختون ہوں گے میں یعنی نے ارض کی یا رسول اللہ عورتیں اور مرد سب ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے تو فرمایا اے عائشہ وہاں پر معاملہ اس سے کہیں سخت ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں یعنی کسی کو دوسرے کا دھیان نہیں ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ, ہم میں نصیحت کا خطبہ دینے کے لیے سرکار کھڑے ہوئے تو فرمایا اے لوگوں تم سب اس حال میں اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے کہ تم ننگے پیر ننگے بدن غیر مختور ہوں گے اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی اپنی ستاری کے صدقے اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کو عیوب پر پردہ فرمائے آمین آیت نمبر 49 ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے واغودی الکتاب فطر المجرمین مشتقین مما فيه ويقولون ويقولون یا ویلتنا ما لی هذا الكتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها مَا عَمِلُوا امل الحادیم ربو کا احدہ ترجمہ تمزل ایمان اور نامۂ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے لکھے سے ڈرتے ہوں گے اور کہیں گے ہائے خرابی ہماری اس نوشتے کو کیا ہوا نہ اس نے کوئی چھوٹا گنا چھوڑا نہ بڑا جسے گیر نہ لیا ہو اور اپنا سب کیا انہوں نے سامنے پایا اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا اللہ اکبر کبیرہ دیکھیے قرآن پاک میں الکتاب کا لفظ ہے اور یہ جو عیسائی کے لیے آغاز میں ہے وابودی الکتاب نے کہا کہ اس سے مراد بندوں کے ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا یہ ہے اور حضرت قابل احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لوہ محفوظ کو بلند کیا جائے گا اور مخلوق میں سے ہر شخص اپنے عمل کو دیکھ لے گا امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس دن ہر انسان کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا یا اس کے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں اور اس دن کفار اور مشرقین اپنے صحائف اعمال میں اپنے برے اعمال کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے کہ تمام اہل محشر کے سامنے ان کے برے اعمال کھل جائیں گے اور وہ رسوا ہوں گے تو خلاصہ یہ ہے کہ ان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کا خوف بھی ہوگا اور مخلوق کے سامنے شرمندہ اور رسوا ہونے کا بھی خوف ہوگا اس وقت وہ افسوس سے کہیں گے ہائے افسوس یہ کتاب تو نہ کسی سزیرہ گناہ کو چھوڑتی ہے نہ کبیرہ گناہ کو یعنی زندگی میں ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں ہر چیز اس کتاب میں لوہے محفوظ میں موجود ہے تو اس وقت ان, ان کو بڑی اثرت ہوگی اس وقت ان کو بڑی ضلع کا سامنا ہوگا تو میرے پیارے بھائیوں ہمیں بھی غور کرنا چاہیے برے اعمال کرتے ہوئے اللہ اکبر کہ اگر نامہ اعمال تو پڑنا پڑ جائے گا مخلوق کے سامنے تو پھر کتنی رسوائی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں رسوائی سے بچائے عامین آیت نمبر پچاس ہے ارشاد خدا بندی ہے لکتیس ربی اف تب تخویا امین وم بک والین بدلا فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے قوم جن سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو اور وہ ہمارے دشمن ہیں ظالموں کو کیا ہی برا بدلا ملا اس آیت پاک میں میرا پاک پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو یعنی سجدہ تعظیمی کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے بریس کے اور وہ قوم جن سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا یعنی باوجود معمور ہونے کے اس نے سجدہ نہ کیا تو فرمایا اے ابن آدم بلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو یعنی کیا تم شیطان کی اطاعت کرتے ہو پیروی کرتے ہو اور فرمایا کہ وہ ہمارے دشمن ہیں ظالموں کو کیا ہی برا بدل ملا بدلا ملا کہ بجائے اطاط اللہی بجا لانے کے طاقت شیطان میں وہ لوگ مبتلا ہو گئے دیکھیے اس آیت پاک میں جہاں شیطان کی خفاص اور اس کی فرمانی اور اس کے کفر کا بیان میرا رب ارشاد فرما رہا ہے وہاں یہ بھی واضح طور پر فرما دیا گیا کہ وہ جنات میں سے تھا تو بس اس نے اپنے رب کی نہ فرمانی کی تو اس آئس سے بالکل ظاہر ہو گیا کہ وہ جن تھا حضرت سی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان کو مقرر کیا گیا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ بھی تو فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی مگر اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی وہ مسلمان ہو گیا اور مجھ کو نیک کام کے سوا کوئی مشورہ نہیں دیتا تو دیکھ لیجئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو شیطان تھا سرکار کی صحبت سے وہ مسلمان ہو گیا تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے اور اللہ تعالی کا کرم ہے آیز نمبر 51، باون اور 53 یہ تین آیات تلاوت کر رہا ہوں میرا رب ارشاد فرماتا ہے مَا نہ میں نے آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت انہیں سامنے بٹھا لیا تھا نہ خود ان کے بناتے وقت اور نہ میری شان کہ گمراہ کرنے والوں کو بازو بناؤں یوم یقول اور جس دن فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو جو تم گمان کرتے تھے تو انہیں پکاریں گے وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے ورا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مخریفا اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے یہ تین آیات مقدسہ ہیں جو کہ آپ نے سماج فرمائی اس میں ارشاد یہ فرمایا گیا ہے کہ نہ میں نے آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت انہیں سامنے بٹھا لیا تھا نہ خود ان کے بناتے وقت اور نہ میری شان کے گمراہ کرنے والوں کو بازو بناؤں اس سے مراد یہ ہے کہ اشیاء کے پیدا کرنے میں منفرد اور یگانہ اللہ تعالیٰ ہے اس کا کوئی شریک, ہے شریک نہیں ہے نہ عمل میں ہے اور نہ ہی کوئی مشیر کار ہے جو اللہ کو مشورے دے تو پھر اللہ کے سوا کسی کی کسی اور کی عبادت کس طرح درست ہو سکتی ہے تو یہ یہاں مراد ہے کہ اللہ تعالی خالی کے ہے وہ جس کو جس طرح چاہے پیدا فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانے سے پہلے اپنے سامنے کوئی ماڈل نہیں رکھا نہ ہی کسی کو دیکھ کر بنایا وہ رب ہے جو صورت اس نے جس کو بخشی اس کو وہی صورت ملی تو ارشاد فرمایا گیا جس دن فرمائے گا جس دن فرمائے گا یعنی اللہ تعالیٰ کفار تھے کہ پکارو میرے شریکوں کو جو تم گمان کرتے تھے تو انہیں پکاریں گے وہ انہیں جواب نہ دیں گے تو اللہ فرماتا ہے اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے یعنی بتوں اور بت پرستوں کے درمیان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ موبق جہنم کی ایک وادی کا نام ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم ہلاکت کا میدان کر دیں گے اللہ اکبر کبیرا تو یہاں پر ان کا رد فرمایا گیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو کی بجائے کسی اور کی پوجا کریں تو ان کے کفر پر انہیں سرزش کی گئی ہے عذاب سے ڈرایا گیا ہے میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر چون پد رف نا سی ہاغل قرآنی کل مسل وکانسان اکثر شعی ان جد اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل ترے ترے بیان فرمائی اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جگڑالو ہے اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مسل طرح طرح بیان فرمائی یعنی اس لیے تاکہ یہ لوگ سمجھیں نصیحت کو قبول کریں اور ساتھ ہی فرما دیا کہ وکان ال انسان و اکثر اکسرا شہین آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جگڑالو ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہاں آدمی سے مراد نظر بن حارث ہے اور جگڑے سے اس کا قرآن پاک میں جھگڑا کرنا مراد ہے اور بعض نے یہ کہا کہ اب ابئی ابن خلف مراد ہے اور بعض مفسرین کا کول ہے کہ تمام کفار مراد ہیں اور بعض کے نزدیک آیت عموم پر ہے اور یہی صحیح ہے کہ یعنی سارے کفار اس سے مراد ہیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے ان سب کے لیے سارے لوگوں کے لیے مثالیں دی تاکہ وہ ہدایت کو پکڑیں لیکن کفار ہدایت نہیں پکڑتے تو یہاں اس سے مراد یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے دین پر استقامت دا فرمائے آمین میرا رب ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر پچپن اور چھپن ہے وما منا انا کا اور آدمیوں کو کسی, چی... کسی چیز نے اس سے روکا کے بھی مان لاتے جب ہدایت ان کے پاس آئی اور اپنے رنگ سے معافی مانگتے مگر یہ کہ ان پر اگلوں کا دستور آئے یا ان پر قسم قسم کے قسم, قسم کا عذاب آئے کا فروب الباطین وما اور ہم رسولوں کو نہیں بیچتے مگر خوشی ڈر سنانے والے اور جو کافر ہیں وہ باطر کے ساتھ جگڑتے ہیں کہ اس سے حق کو مٹا دیں اور انہوں نے میری آیتوں کی اور جو ڈر انہیں سنائے گئے تھے تو یہ دو آیتیں ہیں جن کی آپ نے تلاوت سمان فرمائی اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اور آدمیوں کو کسی چیز نے اس سے روکا کہ ایمان لاتے جب ہدایت ان کے پاس آئی یعنی قرآن کریم ان کے پاس آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ان کے درمیان تھی تو کس چیز نے ان کو روکا فرمایا کہ اپنے رب سے وہ معافی مانگتے یعنی ان کے لیے جائے گزر نہیں ہے کیونکہ انہیں ایمان سے کوئی چیز مانے نہیں تھی جب ان کے صاحب نے قرآن بھی تھا صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تھے تو پھر وہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے یہ اچھا فرمایا جا رہا ہے تو فرمایا مگر یہ کہ ان پر اگلوں کا دستور آئے یعنی وہ ہلاک جو مقدر ہے تو وہ ان پر آئے فرمایا ہم رسولوں کو نہیں بیچتے مگر خوشی دکانداروں اور اطاعت شعاروں کے لیے ثواب کی خوشی اور ساتھ ہی فرما دیا ڈر سنانے والے اور جو کافر ہیں باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں یعنی رسولوں کو اپنا اپنے جیسا بشر کہتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اس سے حق کو ہٹا دیں وہ اس لیے جگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو حق سے ہٹائیں تو فرمایا انہوں نے میری آیتوں کی مرجو ڈر انہیں سنائے گئے تھے یعنی جو ان کو تعلیم دی گئی تھی ان کی انہوں نے ہنسی بنا لی عذاب کی بھی ہنسی بنا لی و من اب لم من دربی آیا ماں قدم اللہ کلو وفی اذل ہل تدن ابدا فرمایا ان کی ہنسی بنا لی اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو وہ ان سے منہ پھیر لے اور اس کے ہاتھ جو آگے بھیج چکے اسے بھول جائے ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ قرآن نہ سمجھے اور ان کے کانوں میں گراہی اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرح بلاؤ تو جب بھی ہرگز کبھی راہ نہ پائیں گے تو یہ آیت نمبر ستاون جو ہے یہ بھی ہم نے تلاوت کی تو دیکھیے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کفار محض ضد اور عناد سے بحث کرتے ہیں اگر اس کے بعد اللہ نے اب اس کے بعد اللہ نے ان کے وہ اوثاف بیان کیے جو ذلت اور رسوائی کے موجود ہیں ان صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ اس سے بڑا اور کون ظالم ہے جس شخص پر اللہ کی آیات اور اس کے دلائل پیش کیے جائیں تو وہ ان سے اعراض کرے اور ان آیات اور دلائل سے آراز کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ان برے کاموں کو بھول جائے جو وہ پہلے کر چکا ہے ان برے کاموں سے مراد اس کا کفر اور شرک ہے اور دوسری صفت یہ کہ رب نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اس کو نہ سمجھ سکیں اور ان کے کانوں میں گیرانی ہے اور اگر آپ انہیں صحیح رستے کی طرح بلائیں تو وہ کبھی ہرگز اس رستے پر نہیں آئیں گے اللہ اکبر تو فرمایا کہ آپ کا رب بہت بخشنے والا رحمت والا ہے تو اللہ نے بخش کو مبالغے کے سیگر کے ساتھ فرمایا ہے بہت بخش بخشنے والا اور رحمت کو مبالغے کے ساتھ نہیں تعبیر فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ بخشنے کا معنی یہ ہے کہ کسی سزا اور عذاب کو ترک کر دینا اور سزا اور عذاب دینے کی غیر متناہی صورتیں ہیں اور غیر متناہی چیزوں کو ترک کرنا ممکن ہے اور رحم فرمانے کا معنی ہے کہ انعام اور اکرام دینا اور کسی ایسی چیز کو عطا کرنے سے یہ معنی حاصل ہو جاتا ہے تو اس معنی کی اصول کے لیے غیر متناہی چیزوں کا دینا ضروری نہیں ہے اور جب کسی کو بخش دیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو جتنی سزائیں دی جا سکتی تھیں ان سب کو ترک کر دیا اس لیے بخشنے کو مبالغہ کے سیگے کے ساتھ تعبیر فرمایا اور رحمت کو مبالغہ کے ساتھ تعبیر نہیں فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے بہت بخشنے کی دلیل یہ ہے کہ اہل مکہ اللہ اور اس کے رسول ازل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت اناد رکھتے تھے اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان سے مواخذہ کرنے میں جلدی نہیں کی بلکہ فرمایا ان سے مواخذہ کرنے کا ایک وقت مقرر ہے اس سے مراد یا تو آخرت ہے یا وہ دنیا میں غزہ بدر کے موقع پر اور مسلمانوں کی فتح کے دیگر مواقع پر جب اللہ نے ان کو شکست کی زند سے دوچار کر دیا تو یہ اس سے مراد ہے اللہ تبارک مطالعہ کرم فرمائے اور ہمائے اس درس کی برکتیں رحمت نصیب فرمائے آمین آمین اللہ آمین ثم آمین وما علینا اللہ البلاغ الحمد الحمدللہ آیت نمبر پینتالیس سے آیت نمبر انسٹھ تک درس آپ نے سماعت فرمایا ہے اور اللہ کے فضل سے ہم نے پہلے سپاہے سرح فاتحہ سے درس کا آغاز کیا ہوا ہے اور اب ہم پندرہویں سپارے سورہ قبط نمبر انسٹھ تک درس سن چکے ہیں تو ان شاء البا و تعالیٰ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے اور یہ خدمت قبول فرماتے ہوئے جو لوگ بھی اس کو سنتے ہیں انہیں بھی عمل کی اور مجھ کو بھی عمل کی توفیق رفیق اخلاص کے ساتھ نصیب فرمائے آمین آمین آمین اللہ عمین تو انشاء شاء اللہ قبارکہ مطالعہ اب جو ہے کل ہم آیت نمبر ساٹھ سے درس قرآن کا آغاز کریں گے میں آپ تمام بھائیوں سے درخواست کروں گا خاص طور پر پال ٹاک والے بھائیوں سے یہ درخواست کہ آپ لوگ ضرور بل ضرور اپنا نک بیلکس پر بھی بنائیں اگر کسی نے ابھی تک نہیں بنایا تو بیلکس والے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ بیلکس پر چونکہ بلیک آئی ڈی سے دنیا بھر سے جو بھی مسلمان چاہیں آ سکتے ہیں لہذا آپ اس روم کی جو ہے وہ تشہیر کریں بیلیکس پر جو بھائی مجھے سن رہے ہیں اور ڈیلی لائیو درس قرآن اینڈ کوشچن آنسر اہل سننا یہ روم کا نام ہے بیلکس پر اس روم کی مطلب تشہیر کریں اور جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں دوست احباب ہیں حلقائے احباب ہے تو ان تمام کو اس روم سے متعلق بتائیں کہ ساڑھے نو بجے سے لے کر تقریباً بارہ بجے تک یہاں درس قرآن بھی ہوتا ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک بھی ہوتا ہے اور شرعی اور فکی سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ مسلمان یہاں تشریف لائیں اور سیکھیں اور سکھائیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو ابھی دونوں رومز میں موجود بھائیوں سے درخواست ہے کہ آپ بھائی جو ہیں وہ نع شریف بلے فرما دیں تو میں تقریباً دس منٹ کے بعد حاضر ہوں گا سواد ہو رہے ہیں تقریباً دس بارہ منٹ کے بعد میں حاضر ہوتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی جب ہم ہینڈ ریز کریں تو آپ ہمیں مائک دیجئے گا ہم سیرت مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر مختصر درس بھی دیں گے اور اس کے بعد اگر آپ بھائیوں کے سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ ان کے جوابات دینے کی بھی کوشش کی جائے گی انشاء اللہ تعالی تو دونوں روم میں موجود درخواست ہے بھائیوں سے کہ نات شریف علیہ فرما دیں جزاک اللہ ملوکھا